جی رحمان خان بھائی تشریف لائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ یہاں کاجی شہر میں بہت سارے آسانے بنے ہوئے ہیں جن میں پیر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سو کو ایسا بھی دیکھا گیا کہ پھر نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتے اول تو لوگ سوال کرتے نہیں جیتے ہیں ان سے और ہیں اور جو لوگ سوال کرتے نہیں ہیں تو اگر جو جواب دیتے ہیں تو بندہ صحیح معنی مطلب عقل تبھی نہیں, نہیں کرتی اس بات کو یعنی اس جواب کو تو کیا آپ کے خیال میں ایسے پیر کے پاس جانا اور اسے دعا کروانا حالانکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ آتے ہیں وہاں دعا کرواتے ہیں ان سے تو ان کو کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے براہ کرم اس کے ذرا روشنی ڈالیجیے السلام جی ریحان بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ پتہ نہیں وہ کیا آپ نے بات تو بتائی نہیں کہ جب ان سے نماز کے بارے پوچھا تو وہ کیا کہتے ہیں ہم نے کہا وہ کہتے ہیں تو عقل تسلیم نہیں کرتے اب کئی چیزیں ہیں جن کو ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی لیکن بہرحال وہ واقع ہوتی ہیں ہاں اگر تو وہ نماز پڑھتے نہیں یہ تو حرام ہے تار کے نماز جو ہے وہ پیر تو بہت دور کی بات ہے شریف آدمی بھی لانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے نماز تو بہرحال ضروری ہے فرض ہے امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ کا قول بے شمار اولیاء محدثین مفسرین نے نقل کیا نام علیہ سنت مولانا شاہ مدرزا خان مدرضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو نقل کیا کہ کوئی آدمی ہوا میں اڑتا آئے پانی پر چلتا آئے یعنی یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ آدمی کا ہوا میں اڑنا اور پانی پر چلنا بغیر کشتی کے یا بغیر کسی چیز کے ہمارا اتنی بڑی کرامت دکھاتا ہے لیکن وہ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طارق ہے تو وہ بلی کہلانے کا حقدار نہیں ہے عزت کا حقدار نہیں ہے ضریل و خار ہے کا بلکہ جوتوں کا حقدار تو جو سنت کا تارک ہے اس کا یہ الگ فرض کا تارک ہے اس کا کیا الگ جبکہ ایک ادیشی میں آیا کہ مومن اور مشرق کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز کا تو نماز تو بہت ہی اہم عبادت ہے جو نماز کا تارک ہے وہ پیر کیا ہو باقی رہا یہ کہ ان کے کام ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ کام ہو جاتے ہیں اللہ خالی کا ہے راضی کا رہی رحیم ہے کریم ہے وہ قیامت کے دن پوچھے گا کام تو ان کے بھی بظاہر ہوتے نظر آتے ہیں جو بتوں کے پاس جاتے ہیں بتوں کی عبادت کرتے ہیں بتوں سے مانگتے ہیں تو کام تو بظاہر باز تو ان کے بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ فلاں کے بھی کام ہو جاتے ہیں فلاں کے کہنے سے ہمارے سامنے شریعت ایک متھیاس ہے. ہے ایک ترازو ہے پیمانہ ہے ایک نا اپنے کا اور کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ وہ شخص اخلاق کا اچھا ہے وہ شخص زبان کا بڑا میٹھا ہے وہ شخص پہ حسن و جمال بڑا ہے یا وہ شخص یہ کام کرتا ہے یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے ہمارے نزدیک پیمانہ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت طیبہ دین